بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر عام یا رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا فرمان جو آپ نے اسے پہلے بھی سنا ہوا ہے آپ نے اکثر جگہ پہ لکھا ہوا بھی دیکھا ہوگا اور اس فرمان کا مطلب بھی آپ کو آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے الفاظ بہت سادہ ہیں میں صرف ایک بات کی طرف توجہ آپ کی دلانا چاہوں گا کہ ذرا غور کیجیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کن لوگوں سے فرما رہے ہیں آپ یہ الفاظ ان لوگوں سے فرما رہے ہیں جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں اور صحابہ ویسے ہی امت کے بہترین لوگ ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی یہ بتا رہے ہیں کہ تم میں بھی بہترین وہ ہے تم میں بھی بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے قرآن اللہ تعالی نے نازل فرمایا کس ماہ میں رمضان میں شاہ رمضان اللہ فہل القرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا تو رمضان کے مہینے کی اہمیت باقی مہینوں آپ جانتے ہیں پھر رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا کس رات میں للاۃ القدر میں انا فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن کو للت القدر میں نازل کیا وما ماں دروا کما لر لدر خیر من وہ ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے جس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا یہ قرآن اللہ تعالی نے کس شخصیت کے ذریعے نازل کیا حضرت جبریل ان کے ذریعے حضرت جبریل کا مقام کیا آپ جانتے ہیں فرشتوں کے سردار ہیں یہ قرآن اللہ نے کس ہستی کے قلب مبارک میں نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کا مقام بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر یہ قرآن اللہ نے کس امت کے لیے نازل کیا امت مسلمہ کے لیے لہٰذا اس کو کہہ دیا کنتم کہ تم خیر امت انت. انت بہترین امت تو قرآن کے ساتھ دیکھیں جو جو, جو جڑا ہوا ہے اس کا مقام چیک کریں لہذا نبی نے اس امت کے لوگوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ تم میں سے بھی بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے تو یہ اوپن پلیٹ فارم ہے جی سب کے لیے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن سیکھنے کی اور اسے سکھانے کی توفیق لیں جی سب کتاب چلتے ہیں لسانوں قرآن کورس میں آج ہم نے اسم کو باقاعدہ شروع کر دیا ہے پہلا پوائنٹ یہ کہ اسم کے لفظی معنی کے ہیں اسم کے لفظی معنی ہے نام نام عربی گرامر میں اسم کس کس کا نام ہو سکتا ہے ہم نے دیکھا یہ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے یہ کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے یا کسی کام کا نام ہو سکتا ہے اس میں ہمارے سامنے ایک نئی چیز آئی کام کا نام تین کا ہمیں پتا تھا پھر ہم نے اسم میں اور کیا شامل ہو سکتا ہے میں پروناؤنس بھی شامل ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے ایک نئی چیز آئی پھر ہم نے دیکھا اس میں ایجیکٹوز بھی شامل ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے ایک نئی چیز آئی جیکٹو کا جو ہمیں تعارف حاصل تھا وہ ایک محدود سا تعارف تھا کہ بھی میں کے ساتھ تو وہ بھی کی کیٹیگری ہی بنتی ہے یا پھر کوئی کام جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو کرنے والا جس پر وہ کیا جا رہا ہوتا ہے بہت زیادہ کرنے والا وہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے تو یہ تین پوائنٹ تھے جس کے لیے چالیس منٹ میں نے اوکے جی اب ہم ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں کہ اسم کو آپ نے جملے میں استعمال کرنا ہے اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں چار باتیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے ورنہ ہم اسم کو پراپرلی جملے میں استعمال نہیں کر سکیں گے ان چار میں سے پہلی چیز جو مجھے معلوم ہونی چاہیے وہ ہے اسم کی جنس جنس کسے کہتے ہیں جینڈر کو جینڈر آپ کو پتا ہے دو ہی ہوتے ہیں دو ہی ہے نا کون کون سے مظکر اور منڈاس عربی زبان میں آپ کسی اسم کو جملے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسم کا جینڈر معلوم ہونا بہت ضروری ہے آپ کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ اسم مذکر ہے یا مونس اگر مذکر یا مونس نہیں ہے تو اس کو میں نے استعمال مذکر کرنا ہے یا مونس کرنا ہے یہ پوائنٹ رہا میں اس میں کہ اگر مذکر مونس نہیں ہے تو اس کو استعمال مزکر کرنا ہے یا مونس کرنا ہے کیا مطلب اس کا اس کا مطلب یہ ہے مجھے بتائیے لڑکا مذکر ہے کہ مونس لڑکی قلم فالو کر کے بات نا ایک ہوتا ہے مذکر ہے مونس ہونا لڑکا مذکر ہے لڑکی مونس ہے ایک ہے استعمال مذکر یا مونس کرنا قلم نہ مذکر ہے نا مونس ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ کہیں جی مذکر ہے تو اس کی مونس مجھے بتائیں کہاں ہے کیونکہ جو مذکر ہوتا ہے اس کی مونس بھی ہوتی ہے نا ٹھیک ہے نا تو اس کی مونس ہے نہیں لیکن آپ قلم کو ایسے مذکر یوز کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں قلم اچھا لکھتا ہے یہ نہیں کہتےل کہ ہم اچھا لکھتی ہے اچھی لکھتی ہے پھر آپ ذرا ادھر چلے جائیں گے کے پی کی طرف صحیح ہے نا اچھا جی کرسی بتائیں مذکر ہے کہ مونس کچھ بھی نہیں ہے یار نہ مونس ہے استعمال. کرسی کا استعمال آپ مونس کریں گے اگر مونس ہے تو اس کا کرسا دکھائیں مجھے سیدھی سی بات ہے یار تو یہ جو میں نے بات کی ہے نا آپ نے عربی زبان میں جب بھی کوئی اسم استعمال کرنا ہے نا تو آپ کو پہلی چیز کے بارے میں پتا ہونی چاہیے کہ یہ مذکر ہے یا مونس اگر نہیں ہے مذکر مونس تو اس کو استعمال میں نے مذکر کرنا ہے یا مونس کرنا ہے اوکے اور آج کے لیکچر میں آپ اس قابل ہو کر یہاں سے اٹھیں گے کہ قرآن کا کوئی بھی لفظ عربی زبان کا لفظ جو ہم یہاں پر پڑھیں گے میں آپ سے پوچھوں گا بتائیے مذکر مونس تو آپ بتا کے اٹھیں گے مذکر ہے مونس ان اوکے جی اس اعتماد کے ساتھ بیٹھنا ہے آپ اچھا جی اب فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم مزکم مونس دونوں کو نہیں پڑھیں گے ہم صرف ایک کو ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے ایک کو اچھی طرح سمجھ لیں گے جو لفظ ہمارے سامنے آئے گا ہم اچھی طرح سمجھے ہوئے میں اسے فٹ کرنے कोशिश کوشش کریں گے اگر فٹ ہو جائے گا تو ہم اسے مان لیں گے کہ وہ ہے اگر نہیں فٹ ہوگا تو کہہ دیں گے یہ دوسری کیٹیگری کا ہے اوکے جی تو ہم مونس کو پڑھیں گے جی کو پڑھیں گے مونس دو طرح کا ہوگا ایک تو ہو گئی مونس ایک تو ہو گئی مونس اس مونس کو کہیں گے حقیقی ہے یہ حقیقی مونس ہے حقیقی مونس کیسے کہیں گے جو ہو گئی مونس لڑکی حقیقی مونس ماں حقیقی مونس بلی حقیقی مونس گائے حقیقی مونس اوکے جی یہ اردو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو ابھی عربی نہیں بتائی میں نے ان کی اور دوسرا وہ ہوگا جو مونس استعمال ہوگا جو مونس کے طور پہ استعمال ہوگا اس کو ہم کہیں گے غیر حقیقی مونس غیر حقیقی یا لفظی مونس کہہ لیں ہم یعنی لفظی طور پہ اسے ہم مونس بول رہے ہیں سمجھ آ بات میں نے آپ کو اسم دینا ہے آپ نے اس اسم کو مونس کی پکچر میں فٹ کر کے دیکھنا ہے اگر وہ فٹ ہو جائے گا تو ریزلٹ نکلا کہ مونس ہے اگر نہ فٹ ہوا تو آپ نے کہنا جی مذکر ہے ختم تی سی بات ہے اوکے جی اچھا حقیقی تو سمپل سی بات ہے جس کا بندہ ہوگا وہ حقیقی مونس ہوگا اب یہ ہے جس میں بندے کا تعلق نہیں ہے لیکن اس کا استعمال مونس کے طور پر ہو رہا ہے اس کی دو اقسام ہوگی ایک ہوگی علامتی مونس ہم علامت فکس کر دیں گے مونس کی کہ یہ علامت پائی جا رہی ہے تو مونس ہے علامت ہم فکس کر لیں گے اوکے جی اور دوسری قسم ہوگی سمائی علامت تو نہیں ہے لیکن عرب چونکہ اسے مونس بولتا ہے تو ہم نے اسے بھی مونس کنسیڈر کرنا ہے کیونکہ ہماری نہیں چلنی یہاں پہ اب اب ہم آئیں گے مونس کی عربی زبان میں علامتیں کون کون سی ہیں تو مونس کی عربی زبان میں دو علامتیں ہیں ٹوٹل جن کی وجہ سے آپ پہچان لیں گے ایک علامت جو ہے نا وہ ہے 99% اور ایک علامت ہے 1% صحیح ایک ہے 99% ایک ہے 1% تو کون سی پڑھنا پسند کریں گے 1% کے 99% نائنٹی نائن تو ہم نائنٹی نائن پرسینٹ ہی پڑھیں گے وہ غیر حقیقی یا لفظی مونس جس کے آخر میں گول تاج جائے یہ گول تاج جو ہے یہ علامت ہوگی غیر حقیقی یا لفظی مونس کی دوسری علامت نہیں بڑھاؤں گا آپ کو ون ہے وہ آپ ان اللہ تعالی بہت آگے جب آپ بڑے ہو جائیں گے پھر ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھیں گے سمائی وہ مونس ہوں گے جنہیں عرب مونس بولتا ہے ارب مونس بولتا ہے لہٰذا ہمیں بھی بولنا پڑے گا اس میں جب ہمارے بزرگوں نے غور کیا تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ نام تھے جنہیں عرب مونس بولتا تھا کچھ نام کچھ نام مسئلہ انہوں نے دیکھا جی ہوا کے نام عرب مونس بولتا تھا ہواؤں کے نام ہوتے ہیں نا ہوتے ہیں نا ہواؤں کے نام? ہوا چلتی ہے کہ چلتا ہے ہوا مونس ہی ہے نا اردو میں ہمارے ہیں نزدیک صحیح تو ہوا یا ہوا کے نام ارب مونس بولتا ہے عرب شراب کے نام بھی مونس بولتا ہے اوکے عرب آگ اور اس کے نام بھی مونس بولتا ہے ہمیں اس وقت شراب کے ناموں سے کوئی خرض نہیں ہے میں آپ کو لسٹ پوری کروا رہا ہوں بس یاد آپ نے یہ رکھنا ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو اور شراب پی جا رہی ہو تو انجام کیا ہوتا ہے آگ بس یہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ نام ہے ہوا شراب اور آگ ان کو عرب مونس بولتا ہے اس کے علاوہ عرب کن ناموں کو مونس بولتا ہے عرب شہروں اور ملکوں کے ناموں کو مونس بولتا ہے جی آپ کوئی ادراس تو نہیں ہے نا ارب بولتے ہیں نا ہمزکر بولتے ہیں ہم کہتے ہیں پاکستان ہمارا ملک ہے ٹھیک تو ہم مذکر کے طور پہ پاکستان کو لیتے ہیں ارب شہر کے نام اونس بولے گا ایک جی ایک نام دوسری کیٹیگری جو تھی نا وہ یہ تھی کہ <تصفيق> اللہ تعالی نے ہمیں جو پارٹس آف باڈی دی ہیں دو طرح کے پارٹس آف باڈی ہیں ہمارے ایک وہ ہیں جو دو دو ہیں ایک وہ ہیں جو ایک ہی ہے آپ کی آنکھیں کتنی ہیں دو ہیں نا ناک ایک سر ایک کان ہاتھ پاؤں زبان اچھا بس اس سے آگے اندر نہیں جانا گردے پھیپڑے ٹھیک ہے جگر اس کی بات نہیں ہوگی تو وہ پارٹس آف باڈی جو پیئر ہے پیئر مسل آنکھ پیئر کی صورت میں ہوتی ہے کان پیر کی صورت میں ہے ہاتھ پیر کی صورت میں ٹانگ پیر کی صورت میں ہے تو جو پیر کی صورت میں نا ارب نے مونس بولتا ہے ایک کیٹیگری اور ہے جو کسی گروپ میں نہیں آتی اس کو علماء نے ایک الگ سے ہی کیٹیگری بنا دیا یعنی اسے انہوں نے کہا جی یہ مسلینیس ہیں متافرک اسما ہیں متافرک مسلینیس یعنی یہ وہ ہوں گے جو ہمارے ہماریری کے ساتھ ساتھ انکریز ہو سکتے ہیں. یہ تو ہو گئے نا یہ متفرق کا مطلب ہے جو ہم مطالعہ جو کرتے جائیں گے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا اس میں, میں صرف آپ کو پانچ یا چھ لفظ بتاؤں گا وہ آپ نے بس یاد رکھنا ہے وہی ہماری کلاس میں استعمال ہو گیا مثلا عرب جو ہے سورج کو مونس بولتا ہے سورج کو عربی میں کہتے ہیں شمس ٹھیک ہے ارب سورج کو مونس بولتا ہے ہم کیا بولتے ہیں مذکر ٹھیک ہے ساز کمپیرزن بھی کرتے رہے ارب جو ہے آسمان کو مونس بولتا ہے آسمان کو کہتے ہیں سما کلیئر جی ہم کیا بولتے ہیں ہم بھی مذکر بولتے ہیں اچھا ارب زمین کو بھی مونس بولتا ہے زمین کو ہم بھی مونس بولتے ہیں زمین گھومتی ہے نا عرب کی بھی گھومتی ہے اچھا جب ذرا زمین گھوم جائے زیادہ تو جان نکلتی ہے جان کو کہتے ہیں نفس صحیح ہمارے بھی نکلتی ہے عرب کی بھی نکلتی ہے ایک لفظ اور دے دیتا ہوں پانچ چھ میں نے کہتے ہیں چار ہو گئے پانچواں ایک لفظ اور نوٹ کر لیں عرب دار کو دار دار کو مونس بولتا ہے دار دار کہتے ہیں گھر کو دار کسے کہتے ہیں؟ گھر. جی, اگر آپ نے یہ پکچر کی یاد کر لی نا تو آپ عربی زبان میں استعمال ہونے والے ہر لفظ کو مذکر مونس کے حوالے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالی ایک مرتبہ پھر سن لیں میں نے آپ کو لفظ دینا ہے اور کہنا ہے کہ بتائیے مزکر ہے یا مونس آپ نے اس لفظ کو نہ مونس کی پکچر میں نا فٹ کر کے دیکھنا ہے آپ نے سب سے پہلے یہاں فٹ کرنا ہے حقیقی میں حقیقی میں کیسے چیک کریں گے دیکھیں گے اس کا بندہ ہے اگر بندہ ہوگا اس کا تو یہیں وہ فٹ ہو گیا اوکے جی اگر اس کا بندہ نظر نہ آئے آپ کو تو آپ یہ نہیں کہ بس فوراً فیصلہ کر دیا جی مزکر آپ نے غیر حقیقی میں چیک کرنا ہے خیر حقیقی میں پہلا کیٹاگر علامت دیکھنی ہے کہ مونس ہے اگر گولتا نہیں آ رہی تو مزکر نہیں کہہ دینا بلکہ آگے چیک کرنا ہے کہ وہ لفظ ہوا کا نام تو نہیں ہے شراب کا نام تو نہیں ہے آگ کا نام تو نہیں ہے شہر یا ملک کا نام تو نہیں ہے کوئی پارٹ او باڈی تو نہیں ہے جو پیئر کی صورت میں یا یہ جو پانچ بتائے ہیں ان میں تو نہیں ہے اگر کہیں بھی وہ لفظ فٹ نہ بیٹھے تو اب آپ نے کہنا ہے کہ وہ لفظ مزکر ہے سمجھ آ بات ٹھیک ہے جی آپ کو مزہ آیا آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں آپ کو میں لفظ اسم دے رہا ہوں اور وہ اسم ہے ام لفظ کے میننگز نہیں آتے تو پوچھنے ہیں تکے نہیں لگانے صحیح ہے نا تو کلاس تکوں کی نہیں ہے یہ جی ام کے معنی نہیں پتا آپ کو ماں بس ماں کون سی مونس ہے ایک سیکنڈ نہیں لگا آپ کو پہلی اس میں پکڑی گی اوکے جی جی نیکسٹ حسن پہچانیں گے دو لفظ اب اس کے معنی اب یہ آپ نے یاد کرنے ہے لفظ جو آپ کو کیبلری مل رہی ہے صحیح ہے نا اب کے معنی ہے باپ باپر ہے نا پکی بات ولد میں تو بیٹا اس کے معنی لڑکا ولد کے معنی ہے لڑکا بوائے یعنی جو ریل مذکر مزہ ہے اس میں آپ ایک منٹ نہیں لگا رہے ہیں. صحیح ہے نا ماشاء اللہ. جی آپ بتائیے جی. بنت جی بےٹیس تیار ہیں جی رجول رجول مینگ شکر ہے پوچھ رہے ہیں رجول کے معنی ہے مرد مونس, مونس, مونس مرد مذکر ٹھیک <laughs> ہے <laughs> مزکر <laughs> مزکر <laughs> جی جی منار صاحب تیار ہیں بسم اللہ کتابی لفظی میں آئے گا کہاں پر آئے گا کتاب کے ہے میں بولتا ہے نہیں ہے علامتی نہیں ہے کتاب ہوا کو کہتے ہیں شراب آگ شہر ملکہ کا نام ہے کتاب کوئی پارٹ آف باڈی ہے پانچ میں کتاب ہے کیا ہوا سمجھ کتاب اردو میں کیا ہے اردو میں مونس ہے اچھی کتاب ٹھیک ہے نا اچھی کتاب لیکن عرب میں عرب کتاب کو مذکر استعمال کرتا ہے سمجھ آ رہی ہے نا بات یہ اس لیے ضروری ہے ورنہ آپ ایسے جملے بنائیں گے کتاب اچھا ہے اگر آپ کو کتاب کا مذکر مونس نہیں پتہ چلا تو اوکے جس طرح آپ ہستے ہیں نا اس عرب بھی ہسے گا پھر جی جناب پیار ہیں جی ریڈی چلے ماشاءاللہ جی شاپ جلدی سے بتا دیجیے کرسی جو ہے یہ مذکر ہے کہ مونس ہے مزکر ہے ماشاءاللہ پکی بات دیکھ لیں سوچ لیا اچھی طرح کرسی جی میں اردو میں ہوتی رہے مونس ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے عربی میں کرسی مذکر ہے جی جناب مسجد مزکر مونس مسجد ٹھیک ہے اس میں بھی نہیں آ رہی ادھر بھی نہیں ہے صحیح ہے مسجد مذکر ہے آپ کے اردو میں کیا ہے مسجد محنس صحیح ہے جی تیار ہیں آپ مد اور مزکر ہے موہنس ہے مذکر ہے پکی بات سوچ لے مونس کی پکچر میں فٹ نہیں ہو رہا فٹ ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے علامتی میں ہو رہا ہے پکی بات کہاں ہو؟ یہ آہ. تو یہ خیر حقیقی مونس ہے مدرسہ فالو کر رہے ہیں نا مسجد مدرسہ الٹا ہو گیا ہمارا اردو سے عرب والا کام جی تیار ہیں آپ آپ مجھے بتائیے آئن مذکر ہے کہ مونس آئن کے معنی ہے آنکھ آر حقیقی میں سمائی ہے کیونکہ وہ پارٹ آف باڈی ہے جو پیئر کی صورت میں ہے ماشاء اللہ Excellent. جی تیار ہیں آپ آپ کے لیے لفظ ہے جی انف انف جی اس کے مانا ہے ناک مذکر ہے, ہے. پکی بات ہے اور اگر مونس کی ہو تو پھر بھی مذکر ہے پیچھا ٹھیک ہے ناک مزکر ہی ہے چاہے آپ کی ہو چاہے آپ کی بیوی بی کی ہو آپ کی بہن کی ہو آپ کی ماں کی ہو ٹھیک ہے وہ مذکر ہی ہوگی یہ نہیں کہ مذکر کی ناک مذکر ہوگی مونس کی ناک مونس ہوگی اردو میں ناک کیا ہوتی ہے مونس اردو میں ناک بہتی ہے میری بھی بہتی ہے اور میری گھر والے کی بھی بہتی ہے ٹھیک ہے پنجابی میں ناک وڈیا جانا ہے تو پنجابی میں ناک مذکر ہے اوکے سمجھ آ جی جی نیکسٹ ہاں جی عبدالرحمن الرحمان عبد الرحمان جلدی سے مجھے بتاؤ کمر جو ہے مذکر ہے کہ مونس ہے کمر مذکر ہے کون ہے کمر کزن ہے ہاں ہے کمر آزا ہے کون سا آزا ہے بڑی جلدی خیال آ گیا معنی کے کمر بیٹا کہتے ہیں چاند کو نہیں پتا یہ نہیں پتا والی تو بات ہی نہیں ہے اس میں جواب چاہیے مجھے جلدی عبد اللہ مونس ہے کون قسم ہے مونس کی متفرک میں چاند کا ہے سورج ہے تو چاند بھی ساتھ ہی ہوگا اندر کہیں ہے نا اس کے گزرا ہوا کیونکہ سورج چاند ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں پکی بات سوچ لو کلیئر ہو گیا جی کمر جو ہے اگر تو کمر کسی بندے کا نام ہے نام بھی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں تو آپ کہیں گے جی کہ کمر ہے اور اگر کسی بندی کا نام ہے کمر لڑکیوں کا نام بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر آپ نے کہنا مونس ہے اوکے جی لیکن اگر نام نہ ہو کمر کے مانا ہے چاند تو اب آپ نے پکچر میں رکھ کے اسے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مذکر ہے جی جناب تیار ہے جی آپ مجھے بتائیے کو کب مطلب ستارہ مذکر ہے ماشاءاللہ تیار ہے جی جلدی سے بتائیے بےت بید مزکر مونس ہے بعت کی ہے گھر سمائی مونس سے کہاں ہے بائت لکھا ہوا متفرک میں کہاں لکھا ہے بہت وہ تو دار لکھا ہوا ہے یار کون سی مشکل چیزیں ہیں آسان چیزیں پڑھا رہا ہوں دار کے معنی ہوتے ہیں گھر بیت کے معنی بھی گھر ہوتے ہیں دار مونس ہے بیت مونس میں لکھا ہوا ہے نہیں لکھا تو مذکر ہوگا سمجھ آ اچھا جی آپ مجھے بتائیے کمر سے ریلیٹڈ یہ ہے اچھا نام والا ہے دوسرا دوسرا کون سا ہوتا ہے اسامہ اسامہ صرف نام والا ہی ہوتا ہے اب بتائیں نام والا مذکر اب دیکھیں یہ نام ہے اسامہ نام ہی ہے نا لیکن اسامہ کے آخر میں کیا آ رہی ہے گولتا اب آپ نے جب گولتا ہی نہیں دیکھنی گولتا تو غیر حقیقی کی علامت ہے نا اسامہ صاحب تو ماشاء اللہ کی ہے نام جب آ جائے نا کسی کا نام نام تو نام ظاہر بات ہے یا مذکر کا ہوگا یا مونس کا نام ہوگا ایسے ہی ہوگا نا تو آپ نے دیکھنا ہے کس نے رکھا ہوا ہے اگر اسامہ لڑکے نے نام رکھا ہے تو اسامہ مذکر ہے اگر اسامہ کسی لڑکی نے نام رکھا ہے تو اسامہ مونس ہے ٹھیک ہے حیران کیوں ہو رہے ہیں اسامہ لڑکیوں کے نام بھی ہوتے ہیں نہیں سنانا سن لیا اب کمر سنا ہوا تھا نا کمر تو سنا ہوا تھا نا جب کمر ہو سکتا ہے تو کیوں سامان نہیں آ سکتا ہو سکتا ہے ناموں میں یہ فری ہینڈ ہوتا ہے جو رکھ لے ٹھیک ہے نا ہمارے ہاں دیکھیں مختلف نام ہوتے ہیں نسیم مذکر بھی ہوتے ہیں مونس بھی ہوتے ہیں ریاض ٹھیک ہے فردوس فردوس جمال بھی ہم نے دیکھا ہے فردوس آبا بھی دیکھی ہوئی ہم نے ہم ایک جگہ رہا کرتے تھے ہماری جو نیبر فیملی تھی نا اس میں جو میل صاحب تھے نا ان کا نام تھا شمیم تو کوئی بات نہیں اوکے شمیم ہوتا ہے لیکن پریشانی والی بات یہ تھی کہ ان کی مسز تھی نا ان کا نام تھا شہزاد ٹھیک <تصفح> <تصفح> <تصفح> ہے تو ہم انہیں پائن شمیم اور باجی شہزاد کہتے تھے تو نام جو ہے نا وہ جو مرضی رکھ لیں اس میں بس دیکھا جاتا ہے رکھا کس نے کلیئر ہوگی بات جی کس کی باری ہے ہاں جی آپ مجھے بتائیے جی مسلم اسم ہی ہے نا اسم ہی ہے نا جی ہے کہ مونس مسلم کے معنی ہے اسلام لانے والا مذکر پہ اتنی دیر ہی نہیں لگنی جی پیار مجھے بتائیے جی عابد مذکر ہے کہ مونس عبادت کرنے والا مذکر؟ Okay. جی آپ مجھے بتائیے صالح مذکر ہے کہ مونس مذکر ہے اب یہ دیکھیں یہ صفات ہیں یہ صفات کی اب ایگزامپل کروا رہا ہوں آپ کو ایسی ہی ہے نا صفات ہی ہے نا مسلم اسلام لانے والا عابد عبادت کرنے والا صالح نیک اوکے okay جی ایک وارڈ اور لکھ دیتا ہوں جمیل ایجیکٹو ہے نا ہاں یہ جمیل مذکر ہے کے ماننے سے ہاں آپ کی باری ہے جمیل اگر نام ہو تو نام نہیں میں کہہ رہا ہوں صفت ہے ایجیکٹو ہے اب بتائیں اگر تو نام ہے نا ایک بندہ ہے اس کا نام جمیل ہے ٹھیک ہے اگر کسی عورت نے اپنا نام جمیل رکھ لیا تو ٹھیک ہے جی جمیل کے مانا خوبصورت ایجو نا اب بتائیں ایجیکٹو میں ہم نے ہر اسم کو جج کرنا ہے مزکر مونس کے اعتبار سے لفظ مذکر ہے یا مونس بتائیں کیسے چیک کریں گے اس پکچر میں رکھ کے دیکھ لیں فٹ ہو رہا نہیں فٹ ہو رہا نا جی جمیل ایجیکٹو ہے عربی زبان میں ایجیکٹو میں بھی مذکر مونس ہوتے ہیں جس طرح ہمارے اردو میں بھی ہوتے ہیں نا اچھا صفت ہے نا اس کی مونس کیا ہوتی ہے اچھی ٹھیک ہے نا برا بری تو عربی زبان میں بھی ایجیکٹ میں مذکر مونس ہوتے ہیں سالے جس طرح مذکر ہے تو جمیل بھی مذکر ہے اچھا اب جس طرح ہم اردو میں صفات میں مذکر مونس بنا لیتے ہیں نا اچھے سے اچھا کر دیا برے سے بری کر دیا تو عربی میں بھی نا صفات میں مذکر سے مونس بنا سکتے ہیں صفات میں مذکر سے مونس آپ بنا سکتے ہیں صفات میں ناؤن میں نہیں صفات میں کیسے مسلم ہے نا فارمولا سمپل سے ہے جی مذکر اسم کاپی کریں کاپی کرنے کے بعد آخری ار پہ زبر لگا کر گولتا لگا دیں مسلم سے کیا بن گیا مسلمہ مسلمہ عابد سے کیا بنے گا آبدہ صالح سے صالحہ جمیل سے جمیلہ ساجد سے ساجدہ راشد سے راشدہ قاتل سے قاتلہ ٹھیک قاتل قاتل ہے نا تو صفات میں اردو میں مذکر سے محنت بنانے کا سمپل فارمولا بولا آخری پہ زبر لگا کے گولتا لگا دیں صفات میں یہ نہیں کہ آپ کہیں اچھا جی کتاب کتاب وہ نہیں بننا کتاب کی صفت ہے مسجد آپ نے مذکر فائنل کیا ہے تو آپ کہیں جی اس کی مونس بھی میں بنا سکتا ہوں مسجدہ ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے مدرسہ آپ کو نظر آیا تو آپ کہیں چلو میں اس کی گولتا ہٹا کے مذکر بنا دوں ایسا نہیں ہوگا سفات میں یہ کام ہو سکتا ہے سفات میں سفات میں گولتا لگا کر آپ مذکر سے مونس بنا سکتے ہیں گولتا ہٹا کے مونس سے مذکر بنا سکتے ہیں اوکے okay, جی جیسے دیکھے آپ کے سامنے لفظ آتا ہے طویلہ ٹھیک ہے طویل سے ہے نا تو گولتا ہٹا لیں اور زبر ہٹا دیں طویل تو طویل ایجیکٹو ہے اوکے جی ہاں صرف آدمی بن جائے گا نا طویل عرب جب ہم عربی میں جملہ استعمال کریں گے نا تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کس کا ایجیکٹو آ رہا ہے اگر کسی مونس کا ایجیکٹو ہم نے طویل استعمال کرنا ہوگا نا تو ہم طویلا کا لفظ استعمال کریں گے طویل نہیں کر سکتے فالو کر کے نا مزکر کے لیے طویل کا لفظ استعمال کریں گے مونس کے لیے طویلا کا استعمال کریں گے میں نے کانسیپٹ آپ کو کرا دیا میرا کام ہے آپ کو کانسیپٹ کلیئر کروانا پریکٹس کرنا آپ کا کام ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے پریکٹس کہاں کی جائے کیسے کی جائے تو لسان القرآن کورس کی کتاب ہی ہے جس کا نام ہے لسان القرآن اس کتاب میں لیسنس لکھے میں ایکسرسائز دی ہوئی ہیں ٹھیک اینڈ پہ سولوشنس بھی دیے میں آپ لیسن پڑھ لیں سولوشن دیکھنے سے پہلے حل کریں ٹھیک حل کرنے کے بعد سولوشن دیکھ لیں پریکٹس میٹیریل آپ کو بک کی شکل میں مل جائے گا کوشش کریں کہ یہاں پر آپ اپنی پوری توجہ جو ہے نا بورڈ پہ دیں نوٹ نہ کریں جب آپ نوٹ کرتے ہیں تو آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ ڈائورٹ ہوتی ہے تو بک اگر آپ کے پاس ہوگی تو اس کا فائدہ ہو جائے گا آپ کو لیسن سارے بک میں لکھے میں ایکسرسائز میں وہ آپ وہاں سے کر سکتے ہیں تو مزکر مونس کلیئر ہو گیا میں مختصر دہرا دیتا ہوں کہ آج ہم نے اسم کو مذکر مونس پہچاننے کا طریقہ سیکھا ہم نے ایک پکچر بنا لی ہمارے سامنے جو بھی اسم آئے گا ہم اس کو مونس کی پکچر میں فٹ کریں گے اگر کہیں فٹ ہو گیا تو مونس نہ فٹ ہوا تو مذکر سمپل سا اصول ہے کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے اس میں سب سے پہلے اسے ہم چیک کریں گے حقیقی میں حقیقی میں چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کا بندہ ہے کوئی اگر بندہ نہ ہو تو پھر خیر حقیقی میں چیک کریں گے خیر حقیقی میں سب سے پہلے ہم اس کی علامت دیکھیں گے آخر میں گولتا ہے گولتا نہ ہو تو ہم دیکھیں گے کہ کسی ہوا شراب آگ شہر یا ملک کا نام تو نہیں ہے نہیں تو پارٹ آف باڈی دیکھیں گے پیر کی صورت میں تو نہیں ہے نہیں تو لسٹ چیک کریں گے جس میں پانچ لفظ آپ کو مل رہے ہیں اگر یہاں کہیں فٹ نہیں ہوتا تو وہ لفظ آپ کا مزکر ہوگا ہاں صفات میں بھی عربی زبان میں مزکر مونس ہوتے ہیں اور سمپل سا فارمولا ہے کہ صفات میں عربی زبان میں مذکر سے مونس بنانے کا فارمولا جو ہے وہ یہ ہے کہ آخری اور پہ زبر لگا کے گولتا لگا کے آپ سمپل جو صفات ہیں نا جو ہم نے پڑھی ہیں سمپل نارمل صفات ان میں مذکر مونس بنا سکتے ہیں سب نے ارشد اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ وطبع وطبع